اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرورے کہے گویا تم اس میں کوئی دوستی نہ تھی ایکش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا